از اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو اس یور کا ابراہیم القوائد اور جب ابراہیم علیہ السلات بنیادیں اٹھا رہے تھے من البید گھر سے گھر سے بنیادیں اٹھا رہے تھے دیکھیے پچھلی آیت میں چلا بات آئی ہے ایک سو چھبیس نمبر میں وہ اس کالا پر جب کہا ٹھیک ہے شروع یہیں سے ہو رہی نا ایک سو چھبیس نمبر آئی اسبراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں یہ آج بھی شروع ہو رہی ہے جرفو ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلط اٹھا رہے تھے تو یہ جو پچھلی یہ جو بعد والی آئے تھے وہ جرف و ابراہیم اور قواعد اصل میں اس کا تعلق بھی اوپر سے جا کے ملتا ہے کہ اسکالا ابراہیم اور اب جس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا من آمن امین بہلا ورژلا یعنی پوری آیت پڑھتے ہیں وہ اس کا البراہیم اور ربی جا بلدن ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور ارض کیا کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا ورزک آ یہ جو ہو کی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے کدھر ورزق آ من منسا من آمن منہ بلا اور اس کے ہاں اس شہر میں رہنے والوں کو تو رزق دے جو کوئی بھی اللہ تجھ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر اور جو کوئی کفر کرے اس کو بھی ہم دیں گے تو, تو, تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ آلو جو ہے من آمنا کے عبض میں آیا ہے کہ ذک من آمنا من سما اللہ اس کو رزق دے جو کوئی ایمان لایا تجھ پر اور آخرت پر اس کو رزق دے تو قال کالا من کبر اللہ نے کہا جو کفر کرتا ہے ہم اسے بھی دیں گے بھائی جرف ابراہیم القواد اور جب اٹھائی حضد ابراہیم علیہ السلط وسلام نے بنیادیں قواعد جو ہے کائدہ کی جمع ہے اور کائدہ کہتے ہیں نیو بنیاد کیا کہتے ہیں اور اسے? فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن ہاں یہاں کہتے ہیں پہلے تو نہیں کہتے تھے آپ نیو نیو ہی کہتے ہیں نیو نیو نیو اچھا نیو صحیح ابراہیم و قوائد ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں اس سے معلوم ہوتا ہے بنیادیں پہلے سے تھیں اور انہوں نے عمارت کو اٹھایا پہلے بنیادیں تھیں دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے قواعد بنیادیں اٹھائیں یعنی پہلے سے نشانات تھے کچھ نہ کچھ پہلے تھا اور انہوں نے اس کے اوپر اٹھایا یعنی کہا انہوں نے گھر بنایا بلکہ کہا ہے کہ اس کی بنیادیں اٹھائیں یعنی نئے سرے سے اس کی تعمیر کی لیکن پہلے کچھ نہ کچھ آثار تھے اسی لیے بیت اللہ جو بنایا ہے یہ فرشتوں نے بنایا اور پھر مسلسل تسلسل کے ساتھ آیا ہے قرآن نے خود کہا ہے آگے چل کے کہ ان اول اب اکم و اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ, وہ ہے جو مکہ میں تو پہلے سے گھر تھا طوفان نوح علیہ سلاۃسلام میں تباہ ہو گیا پتھروں کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں ایسی جگہ ہے جہاں خدا دعا سنتا ہے اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے وزیر ابراہیم علیہ السلط نے قرآن بتاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اٹھائیں یعنی اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے لگے لیکن پہلے اس کے آثار تھے منل بیت گھر میں سے وہ اسماعیل اور اسماعیل نے بھی یعنی اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے اور دونوں نے دعا مانگی اور کہتے ہیں ربنا تکبل منا ابردار ہماری طرف سے قبول فرما لے انت ان تسمی بلا شک و شبہ اللہ دستوئی ہے جو اپنے بندوں کی سنتا ہے العلیم اور اللہ دستوی ہے جو ہماری نیتوں کو جانتا اسماعیل علیہ السلام وسلام اسل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے نا اس بات کا ذرا خیال کیجئے گا کہ اس وقت حسد ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے بیٹے اور بھی ہیں چار بیٹے اللہ نے انہیں دیے تھے اسماعیل اسحاق، مدین اور مدائن یہ جو مدین میں شاعر علیہ سلاۃ والسلام کی بستی تھی یہ بستی در حقیقت حسد ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے بیٹوں نے ہی بنائی کیونکہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ نبوت اب آپ ہی کے خاندان آپ کی نسل میں رہے گی تو یہاں پر دو ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام ایک ان کے بیٹے اور تو کوئی نہیں یہ بس خیال رکھیے گا آگے آیت میں اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا اچھا اسی لیے یہاں دعا میں اسماعیل علیہ السلام شریک ہیں جوش انسائکلوپیڈیا میں یہودیوں نے اپنے عقائد میں یہ بات درج کی ہے کہ اگر خواب میں کسی کو حضط اسماعیل علیہ السلام کی زیارت ہو جائے تو یہودی کہتے ہیں جو دعائیں وہ مانگتا ہے وہ قبول ہو جائیں گی اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ حضط اسماعیل علیہ السلام کی دعا اس موقع پہ جو تھی اللہ نے قبول کی یہودی بھی اسے مانتے جوش انسائکلوپیڈیا میں ہم نے پڑھا تھا آپ بھی اس مقام کو دیکھیے گا چھٹی جلد میں ہمارے پاس جو انیس سو چار کا اس کا نسخہ ہے اس کی چھٹی جلد میں یہ بات ہو تو دعا کیا مانگی کہ ربنا تکبل منا یہ تقبل کا جو لفظ ہے اس کا سیدھا سادہ آپ ترجمہ کیجئے تو ربانہ تکبل منا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم سے قبول فرما لے یعنی یہ جو خدمت کر رہے ہیں ہم اللہ اس کو قبول کر لے تقبل کا لفظ تفاعل کے وزن پر ہے اور عربوں کے ہاں تفاعل کے وزن پر جب کوئی چیز آتی ہے نا تو اس میں بنیادی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پیش کیے جانے کے پریزنٹیشن کے قابل نہیں ہے اس میں کچھ نقائص رہ گئے ہیں مگر دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ چشم پوشی کیجئے در گزر کیجئے بس رکھ لیجیے تو اپنی اس عبادت کو انہوں نے کثر نقسی کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ کے سامنے پیش کریں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو گیا ہے بس اسے تو قبول فرما لے یہ تعلیم ہے اس چیز کی کہ آدمی بڑی سے بڑی نیکی بھی کرے تو ڈرتا رہے اللہ کی بے نیازی سے کہ وہ بے نیاز ذات ہے اسے تو نیکی کی کوئی ضرورت ہے نہیں اور میری اگر نیکی رد کر دی تو میرا کیا بنے ربانہ تکبل منا ان کن تسمی العلیم ابردیگار اس چیز کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے یعنی جو حق ادا کرنے کا تھا وہ ہم نہیں کر سکے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر اور پھر استقف اللہ اللہ تین ارشاد فرماتے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ایسا تو حق ادا نہیں ہو سکا یہ امت کے لیے تھی کہ تم اس طرح کہا کرو یعنی استغفار پار کرو کہ اللہ ایسا نماز تو پڑھ نہیں سکے بس جو کوئی بھی عمل ہے اسے اللہ تو قبول کر لے دبانہ تکبل مننا یہ اسے قبول کر لے یعنی یہ اس شان اس لائق تو نہیں مگر آپ اس سے قبول فرما لیں ان کا انتمیر اور اللہ بلاشک کو شبہ تو ہی ہے ان کا میں پہلے کا کی زمیر آئی یعنی آپ ہی ہیں انت اور یقیناً اللہ آپ ہی ہیں اسمیر سننے والے اور صرف سننے والے ہی نہیں الس سے پہلے لگا دیا نا یعنی خاص سننے والا توحید کیسی ہے ان کا ان اللہ بس دنیا میں تو ہی ہے جو اپنے بندوں کی دعا سنتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں جو سنتا یہ ہے خدا کی توحید اللہم اور پروردگار تو ہی ہے جو علم والا ہے تیرے علاوہ اللہ کوئی علم والا نہیں کسی کا علم اس قابل نہیں کہ ہمیں جان سکے کسی کے پاس معلومات نہیں ہیں کہ ہماری نیتوں کے امتحان لے سکے جو کچھ ہماری نیتوں میں ہیں اور جو کچھ اللہ ہم نے تجھ سے دعا مانگنی ہے ان کا تسمیر عالیم اللہ تو ہی ہے پردگار آپ ہی ہیں جو دعاؤں کو سننے والے ہیں اور اللہ آپ ہی ہیں جو ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں